ايه 61 وَيْلَ ثَمُودَ خَاوٍ عَلَى عُرُوشِهِمْ قَالُوا يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ وَأَنشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوا رَبِّي قَرِيبٌ مُجِيبٌ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو استغفار اور توبہ کی دعوت دی ان کو اللہ تعالیٰ کے احسانات یاد دلا کر اللہ تعالیٰ کی طرف توبہ اور رجوع کے لیے بلایا اور ساتھ یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بہت نزدیک ہے اور ہر بات خوب سنتا ہے اور جو توبہ و استغفار صد کے دل سے کیا جائے اسے سن کر قبول فرماتا ہے ترجمہ اور سمود کی طرف سے ان کے بھائی صالح کو بھیجا اس نے کہا اے میری قوم اللہ تعالی کی بندگی کرو اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں اسی نے تمہیں زمین سے بنایا اور تمہیں اس میں آباد کیا بس اس سے معافی مانگو پھر اس کی طرف رجوع کرو بے شک میرا رب نزدیک ہے قبول کرنے والا ہے آیت پچہتر انََ برحلیم الرجمہ بے شک ابراہیم علیہ السلام بردبار نرم دل اللہ تعالی کی طرف رجوع کرنے والے تھے آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تین صفات بیان فرمائی ہیں الحلیم بردبار برا سلوک کرنے والوں سے جلدی بدلہ نہ لینے والے اضاف پہنچانے والوں کی اضا برداشت کرنے والے اپنی نافرمانی کرنے والوں سے درگزر کرنے والے اوہ اللہ تعالیٰ کے خوف سے زیادہ آہیں بھرنے والے منیب توبہ کرنے والے اللہ تعالیٰ کی طرف زیادہ رجوع کرنے والے آیت اٹھاسی کو يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِن بین تم بَيِّنَةٍ ابی مر ابی و رز قونی وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَى مَا أَنْهَاكُمْ عَنْهُ إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيطِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ يُنِيبَ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا کہ میں تمہاری اصلاح چاہتا ہوں میرا اور کوئی مقصد نہیں باقی مجھے اس میں کامیابی ملتی ہے یا نہیں یہ سب اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں میں اسی کی توفیق سے دعوت دیتا ہوں اسی کی طاقت پر بھروسہ رکھتا ہوں اور ہر معاملے میں اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں عنابت رجوع اللہ اور توبہ کو کہتے ہیں دین کے دائع کے لیے یہی صفات اور یہی سوچ لازمی ہے حضرت شعیب علیہ السلام کے یہ مبارک الفاظ جو قرآن مجید نے بیان فرمائے ہیں اہل دین اور اہل دعوت کے لیے بہت بڑی دعا اور توفیق و توبہ کا خزانہ ہے میرا توفیقی اللہ بلا ارئی ہی توکل تو علیہ انیب ترجمہ اور مجھے تو صرف اللہ تعالیٰ ہی سے توفیق حاصل ہوتی ہے میں اس پر بھروسہ کرتا ہوں اور اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں آیت نوط و فرو رب کم تم تو ربی رحیم و <وَدُودٌ> حضرت سیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو توبہ اور استغفار کی دعوت دی اور بتایا کہ اللہ تعالی رحیم یعنی بہت مہربان اور ودود محبت فرمانے والا ہے کیسا ہی بڑا اور پرانا مجرم جب سچے دل سے اس کی بارگاہ میں رجوع ہو کر معافی چاہے تو اپنی مہربانی سے معاف فرما دیتا ہے بلکہ اس سے محبت کرنے لگتا ہے آیت 112 كما ومن تاب معك ولا انه بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ لوگ جنہوں نے توبہ کر کے آپ کی محبت اختیار کی اللہ تعالیٰ کے دین اللہ تعالیٰ کی کتاب اور اللہ تعالیٰ کے احکامات پر مضبوطی سے جمے رہیں